تو پیامبر محبت خیاپ المحبت بن محمد محبت ذیل اور غذا یقین غتی الرسفہ پیامبر فیاق غتی کا راجوت چیس و مولا پو پنچا ن پاغتی کے راجود یہ چیزیں اور